اللہ تعالیٰ عالم بلم برادران اسلام باجب احترام بزرگوں دوستو عزیز نوجوان سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے الحمد الحمدللہ متواتر چلے آ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ولادت مبارک سے لے کر آپ کی ولادت رضاط پھر آپ کا بچپن پھر آپ کا دور شباب پھر سرکار دو جہاں کا زمانۂ بیست زمانۂ بے میں پھر زمانہ دعوت پھر دور انتظار پھر تعظیب مستفی پھر ہجرت مستفی پھر ہجرت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور ہجرت کے بعد سب سے بڑا عظیم بار سب سے بڑا عظیم غزوہ اور سب سے پہلا اسلام کا غزوہ غزۂ بدر کے بارے میں ہم نے الحمدللہ للہ کافی حد تک اپنے علم کے مطابق باتیں کی ہیں اور سنی ہیں اور تقریباً ہم اس مقام پہ پہنچے تھے کہ حضور کو اللہ نے بدر میں فتح عطا فرمائی بدر میں جب اللہ نے فتح عطا فرما دی تو کافروں نے اس خبر کو مکہ مکرمہ بھیجنے کے لیے ایک شخص تھا جس کا نام تھا ہے اس کی ذمہ داری لگائی کہ تو مکے والوں کو خبر دو کہ بھائی میدان بدر میں تو یہ ہوگی کہ ہمارا ستر سردار مارا گیا اور ستر قید ہوتے تو جب آئے سمان نے سرزمین مکہ میں آ کر یہ خبر دی تو پورے مکہ مکرمہ پہ سنڈاٹا چھا گیا کہ یہ کیوں کیونکہ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے نا کہ اس قسم کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے خدا پر تو ان کا ایمان ویسے نہیں تھا اللہ کے نبی سرکار دو جہاں اللہ علیہ وسلم پر بھی ان کا کوئی ایمان نہیں تھا وہ تو مادی اور اسباب کے مارے ہوئے لوگ تھے ان کے تو سوچ میں نہیں آ سکتی تھی کہ ہماری اتنی بڑی طاقت اتنی بڑی قوت ایک ہزار کا لشکر اور تند بے تربیت لوگوں سے مار کھا جائے تو ابو سفیان کی سرداری کا فیصلہ ہوا اور ابھی لہب جو سورج صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ خود نہیں کیا تھا بدل لیکن اس نے اپنے بدل میں ایک آدمی کو پیسے دے کے بھیجا تھا کہ تم میری طرف سے جا کے اس جنگ میں شرکت کرو لیکن خود وہ نہیں کیا جب اس کو یہ خبر پہنچی تو وہ تو بس بیت عبد المطلب بھی جا کے گر گئی کی. کیسے ہو ہمارے سارے سردار مارے گئے ابھی جہل مارا گیا اتباع، اتباع، اتباع، سب کے سب مارے گئے. نظر حکومت بڑے بڑے ان کے جو خنڈاس تھے سب کے سب مارے گئے ابھی لہب تقریباً بدر کے بعد ایک ہفتے سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا اس کو یہ غم کھا گیا اور اسی غم میں وہ مر گیا اور اس کو ایسی بیماری ہوئی کہ اس کے کوئی قریب نہیں جا سکتا حتا کہ اس کی اولاد بھی دور سے کھڑے ہو کے اس کو کھانا پھینکتے تھے پانی پھینکتے تھے لیکن کوئی قریب جانے کی کوشش نہیں کر سکتا تھا اور جب مرا تو اس کی لاش پوری طرح پھٹ گئی اور اس قدر بدبو تھی اس میں کہ اپنی اولاد بھی قریب جانے سے لڑ تو بڑی مشکلوں سے انہیں لکڑ بڑی لکڑی کے بڑے بڑے, بڑے بانس انہوں نے بنائے اور اس کو اس کے نیچے ڈال کے دور دور سے اس کو پکڑا اور اٹھا کے کڑے میں پھینک دیا کیونکہ اور کوئی حل نہیں تھا کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدن میں سے عبداللہ ابھی رواحہ حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی اونٹنی مبارک دی کہ تم میری اونٹنی پہ سوار ہو کے مدینے میں پہنچو اور مدینے والوں کو خبر دو کہ الحمد اللہ نے ہماری عبد اللہ ام نے ابھی روحان بدر سے حضور کی اونٹنی پہ سفر کیا اور جب مدین منورہ میں پہنچے تو خبر جو تھی وہ اس انداز میں دی کہ یا مو المؤمنون اب شروع ایمان والوں خوش ہو جاؤ کتلا حل کتلا نتروت پتلو میتم خل فلاں مر گیا فلا مر گیا اور تو پورا پینے جمع ہو گیا کہ یہ کیا بات اب یہودیوں کو بھی پتا چلا کہ بھی یہ کیسے ہو تو یہودی چونکہ دشمن ہیں اور بڑے بکار اور خدا قوم ہیں انہوں نے فوراً بات کو الٹا اور پورے مدین منورہ میں یہ شور کر دیا کہ قطع محمد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ انہوں نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو عبداللہ ابن روا کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی ہے اور کافر مارے گئے اور تم اس کے بلاک کہہ رہے ہو اس نے کہا دیکھا نہیں حضور کی اونٹنی ہے حضور اگر زندہ ہوتے تو اپنی اونٹنی پہ آتشیف لے آتے نا تو حضور کی اونٹنی کا خالی آ جانا جو ہے دلیل ہے کہ سوار جو ہے وہ شہید ہو گیا اب مسلمان ایک عجیب مخمس میں پڑ گئے کہ کیا ہو کیونکہ انہوں نے بعد ایک ایسے انداز میں کی تھی دشمن نے کہ جو دلوں کو پریشانی کا ذریعہ بن سکتی تھی کہ ابھی بات تو ٹھیک ہے آخر حضور نے اپنی سواری کیوں حضور کی اونٹنی کیوں بھیجی گئی لیکن جو ایمان والے تھے انہوں نے تو دل ابھی روا کی بات کو یقین مان لیا کہ بھئی ایک صحابی ہے ہمارا ساتھی ہے وہ کیسے بات غلط اور اللہ کی شان دیکھے کہ یہ خبر بدر کی جو تھی نجاشی کو بھی پہنچی افشا بدر کوئی معمولی سی بات تو نہیں ہے یوم بدر جو ہے یہ تو یوم الفرقان ہے یوم بدر جو ہے نصرت اور عزت اسلام کا سب سے بڑا مارکہ ہے اور یہ اتنا بڑا عظیم مارکہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پورے اللہ کے قرآن میں اور احادیث پاک کے ذخیرے میں اور کوئی ایسا غذبہ نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے فرشتوں نے اتر کے باقاعدہ کتاب میں حصہ لیا ہو یہ صرف بدر میں نسل باقی فرشتے تشریف لاتے رہے جنگ احد میں بھی فرشتے موجود تھے جبریل موجود تھے اور مقامات پر بھی فرشتے موجود تھے لیکن فرشتوں نے باقاعدہ یعنی حضور کا سپاہی بن کر اسلام کی طرف سے ایک مجاہد کے کردار میں خود ہم انہوں نے کافروں سے جنگ لڑی ہو ایسا واقعہ اور اسی لیے مسلمان کہتے ہیں کہ جب ہم کافروں کو دیکھتے تھے نا کہ ایک آدمی کو تلوار لگے ٹھیک ہے اس کی گردن کٹ گئی یا زخمی ہو گیا مر گیا زخم لگنا الگ بات ہوتی ہے کسی کا جل جانا جو ہے وہ الگ بات ہوتی ہے لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ کافر ہے مرا پڑا ہے تلوار لگی بازو کٹ گیا گردن کٹ گئی لیکن جگہ جلی ہوئی بھی ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ نہو پتلا کے نہو کے پہورے قتل تو ٹھیک ہے ہو گیا لیکن یہ جلا تو نہیں تھا آگے تو کوئی نہیں تھا تو جب حضور صلی اللہ حادم کو خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ جس جس پر آگ کا نشان پایا جائے سمجھ لو کہ اس کو ملائکہ نے مارا ہے کیونکہ ملائکہ کے تو ہتھیار پھر جہنم سے آئے ہیں ان کو تو اتنی بڑی قوت ہے کہ وہ جس کو ماریں گے تو پھر وہاں تو علامات حرکبی ظاہر ہوں گی کیونکہ کافروں کے لیے تدابیر جہنم ہے وہ شروع ہو گیا ابتدا ہو گئی برسک یعنی یہ پہلا غزوہ ہے خدا کی شان دیکھیں کہ جس کو اللہ نے قرآن پاک میں اتنی تفصیل سے بیان کیا ہے اور جیسے پچھلے دفعہ میں نے ارض کیا تھا معلوم یہ ہوتا ہے کہ قدرت خود تختیق کر رہی تھی اپنے اپنے نظام کے ساتھ چلا رہی تھی کہ مسلمان یہاں سے چلیں گے کافر یہاں سے چلیں گے پھر وہ یہاں رکیں گے مسلمان ادت النیا پہ رکیں گے ادت القسوا پہ روکیں گے پھر دونوں چلیں گے پھر مائیں بدر پہ رکیں گے اور پھر خدا کی شان دیکھیں کہ جب کافر دیکھیں تو ان کو دکھایا جائے کچھ اور مسلمان دیکھیں جو کل لمفی ان کی آنکھوں میں پڑھا اچھے سو ڈیڑھ سو آدمی حالانکہ آدمی ہزار ہے تاکہ یہ جنگ ہو جائے یہ جہاد ہو جائے بس روز کی بات بات نہ رہے نہیں حال کا بن حالکا بن ہائیا نا تاکہ اس کے بعد جس نے برباد ہونا ہے تو پھر وہ جان بوجھ کر برباد ہو حق کو باطل بازے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد اسا رائے بدر کے بارے میں کہ جو قیدی ہیں ان کے بارے میں کہتا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب رائے لی گئی سیدنا عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ حضرت علی کو حکم دیں حضرت حمزہ کو حکم دیں آپ مجھے حکم دیں حضرت ابو بکر کو حکم دیں ہم سب تلوار لے کے ہم سب کے رشتہ دار موجود ہیں ہر آدمی اپنے رشتہ دار کی گردن اتار آج کفر کو ختم کر حضور نے فرما ابو بکر تمہاری کیا رائے ہے حضرت ابو بکر نے کیا کو بہت بڑی سزا بھی. ان کا ستر سردار پارا گیا ہے ستر آدمی ان کا قید ہے میری رائے تو یہ ہے کہ احسان فرمائیں ان سے کچھ فدیہ لے لیں چلو مسلمانوں کی بھی کچھ امداد ہو جائے گی اور ان پر بھی احسان ہو جائے گا کہ چلو زندگی تو بچ گئی نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ہماری رائے تو بڑی سخت ہے لیکن بہرحال میں ابو بکر کی رائے کو قبول کرتا ہوں اور حضور نے فرمایا کہ بھی ہر آدمی فدیہ دے کر اپنے قیدی جو ہے وہ چھوڑا خدا کی شان دیکھیں کہ انہی قیدیوں میں ابو العاصی زوجہ زینب زعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے داماد ابوالاسی جو تھے وہ بھی گرفتار تھے اور العاصی کو چھڑانے کے لیے بی بی زینب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے اپنے زیور بھیجے انہی میں ابنائے رفا بھی تھے انہوں نے کہا کہ یار سلح ہمارے باپ کے پاس تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں اگر آپ نے ہمیں قتل کرنا ہے تو کر لیکن ہمیں چھڑانے کوئی نہیں آئے گا چھڑانے تو ہمیں تب کوئی آئے گا کہ جب ہمارے پاس کوئی مال ہو ہوگی دولت ہو قوت ہو طاقت ہو ہمارے پاس تو کچھ نہیں حضور نے فرمایا میں اچھا ان کو بغیر فری ہوئے چھوڑ دی اسی طرح ایک کافروں میں قیدی تھا ابو اجزا اس نے کہا, کہا کہ یار با ولہ بائن حضور خدا کی قسم ہے میرے پاس کچھ میرے پاس کوئی مال نہیں اگر آپ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں سزا دینا چاہتے ہیں قتل کر دیں اب ہم قیدی ہیں آپ کے ہاتھ میں ہیں اور اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو مجھے چھوڑ دیں میں ایک وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے خلاف کبھی زندگی میں جنگ نہیں لڑوں آپ کے دشمنوں سے مل کر آپ کے خلاف کبھی لڑوں یہ نہیں پھر فرمائے سن ابو الاسی جب آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور زیور آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ زیور رکھے گئے تو ان میں ایک ہار تھا گلے کا کا ہار تھا حضور کی جب نظر پڑی فبقا رسول اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم حضور کو پڑے حضور نے فرمایا میرے صحابہ یہ خدیجہ کا ہار ہے جو اس نے اپنی بیٹی کو نکاح اور شادی کے موقع پہ دیا تھا اور اس ہار کو دیکھ کر مجھے خدیجہ بھی یاد آ گئی اگر تم احسان کر سکو تو محمد وندی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا ہار ہے واپس کر دو لیکن چونکہ قیدی تمہارے ہیں اب حکم تمہارا ہی چلے انہوں نے کہا کہ آس اللہ یہ کو بات ہے آپ حکم فرمائے تو ہم سارے قیدی چھوڑ دیں یہ تو زوجہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے حضور نے فرمایا شی اچھا ابو العاصی کو پیسے بھی ڈرائیور بھی واپس کر دو اور چھوڑ دو لیکن آپ نے فرمایا ابو العاصی ایک وعدہ کرو میرے ساتھ کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے میری بیٹی کو مدینہ منورہ بھیج اب تم کافر ہو اب مسلمان اور کفر کا اجتماع جو ہے وہ نہیں اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرا وعدہ ہے میں آپ کی بیٹی کو مدینہ منورہ بھیج دوں گا اسی لیے حضور فرماتے تھے دیکھو کہ اللہ نے مجھے کتنا اچھا داماد دیا تھا کہ کافر تو تھا لیکن اس نے جھوٹ نہیں بولا اور وعدہ خلاف نہیں کہ مدینہ پہنچ کے فوراً حضور کی بیٹی کو بھیج سارے مکے والوں نے مخالفت کی کیا کر رہے ہیں حضور کی بیٹی ہمارے ہاتھ میں ہے ہم تو بڑے سے بڑا انتقام لے سکتے ہیں حضور سے اور بیٹی کے بدلے میں ہم بڑی سے بڑی رعایتیں حاصل کر سکتے ہیں اس نے کہا کہ میں نے حضور سے وعدہ کیا اور میں اپنی زبان سے نہیں کر سکتا کہ جھوٹ بولنا جو ہے کافر کے نزدیک بھی عیب تھا ارے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے کافر تھے مشرک تھے لیکن جھوٹ بولنے کو ایب سمجھتے تھے کہ میں جھوٹ کیسے بولوں اور آج مسلمانوں میں جو سب سے زیادہ صفائی سے جھوٹ بول لیتا ہو وہ ان کا لیڈر ہوتا ہے وہ ان کا قائد ہوتا ہے اور اسی کو سارے لوگ بڑا معزز اور اچھا آدمی سمجھتے ہیں حالانکہ جھوٹ اتنی بری چیز ہے کہ جہاں اللہ نے شیطان میں لانت بھیجی وہاں جھوٹ بولنے والوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے کے بعد ابھی یعنی قیدی تو آزاد ہو گئے اب بدر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کا سفر شروع ہونے والا ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آیت مبارک نازل ہوگی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں جب آیا میں نے دیکھا کہ حضور بیٹھے ہیں ابو بکر بیٹھے ہیں اور رو رہے تو میں نے سلام کیا میں نے کہا بھائی کی کوما یار سننا کیا بات ہے آپ کیوں رو رہے ہیں کوئی ایسی بات ہے مجھے بتائیں تاکہ میں بھی تو شریک ہو جاؤں رونے میں آپ نے فرمایا عمر آج اللہ کا عذاب جو سمجھو یوں نازل ہوا کہ اس درخت کے قریب آ اور اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی اور وہ عذاب اتر جاتا تو کوئی بھی نہ بچ سکتا الا سعد و عمر پکڑ صرف عمر اور سعد بچ جاتے باقی سب کو عذاب پکڑ جس کو اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ لوا کتابن عظیم میرے بدنی محمد مصطفیٰ اگر ہم اپنے تقدیر کا فیل فیصلہ یہ نہ کر چکے ہوتے کہ آپ کی ہر غلطی ہم نے معاف کر دی ہے تو آج ہم پکڑ لیں دشمنوں کو آپ نے دشمنوں کو نے سنادید فار قریش کو چھوڑ دیا ہم ان کو پکڑ کے لاتے ہیں تو آپ کے سامنے تاکہ آپ کے لیے دین کی عزت ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ کچھ صحابہ کا فائدہ ہو جائے حیات دنیا کے لیے اتنا بڑا اتاب آیا اور سات اصحب بدر کو اتنا بڑا مقام ملا کہ حضور نے فرمایا ان اللہ حضور فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنی نظر فرمائی اہل بدر اور فرمائے تم امی قد گفر تو کہ اے صاحب بدر آج کے بعد جو چاہے تم کرو میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں کتنی بڑی بخشش کا مقام ہے یعنی آپ عزمت بدر کا اندازہ لگا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عا پہ جب تحمت لگائی گئی اس سے بڑا گناہ کوئی ہو سکتا ہے کہ بی بی عائشہ پہ تحمت لگائی جائے ام بہاد الب پہ زوجہ رسول محمد مصطفیٰ پہ اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ تحمت بھی زنا کی بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے مدینے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں مجھے میرے علم میں بھی نہیں اور اتنا مجھے تھوڑا تھوڑا سا فرق محسوس ہوا کہ حضور پاک کے کچھ بولنے میں کچھ آنے جانے میں تھوڑی سی بے رخی نظر آئی لیکن میں نے اس کو بھی حضور کی اپنی مصروفیت میں محمول کر دیا کہ آپ بڑے مصروف ہیں اس لیے آپ کو ٹائم نہیں مل رہا میرے ساتھ بات کر کہتی ہیں کہ ایک رات جب میں نکلی گھر سے کیونکہ اہل مدینہ کی عورتیں اس وقت یہ گھروں میں ہمام وغیرہ تو بنے نہیں تھے لہٰذا اپنی ضروریات کے لیے عورتیں جو شام کو کٹھی ہو کے بار چلی جاتی جیسے ہمارے یہاں پہلے دیہاتوں میں دی بھی یہ بات ہو آپ کے کیونکہ آپ کی اور ہماری سب لوگوں کی ثقافت تقریباً ایک ہے یعنی آج سے کچھ عرصہ قبل بھی سال تیس سال پچیس سال پہلے دیہاتوں میں کوئی ہمام کوئی باتھ روم کوئی اٹیچڈ باتھ کوئی یہ فلش سسٹم یہ تھوڑے ہوتے تھے. اب بھی اتنے دیہات ہیں جہاں اب بھی نہیں تو بی بی صحبا فرماتی ہے کہ ہم جب گئے تو ام مستہ پستہ ایک صحابی تھے حضور کے اس کی والدہ جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ تھیں اور عورتیں بھی ساتھ تھیں تو جب ہم چل رہے تھے تو میں مستہ کے پاؤں کے نیچے ان کا چادر جو تھی اوپر ڈالی ہوئی وہ پاؤں کے نیچے آئی تو وہ بےچاری گری جھٹکا لگا گرتے گرنے کے قریب ہوئی تو اس نے اس کی زبان سے یہ نکلا کہ تی के اپنے بیٹے کے بارے میں کہا کہ برباد ہو جائے اراک ہو جائے ایشا کہتی ہے جی کہ جی کیسی ماں ہے جو اپنے بیٹے کو بددوا دے رہی وہ ماں بھی کبھی بددوا دے سکتے اللہ نے ماں کا تو دل ہی ایسا بنایا ہے کہ وہ تو سراپ دعا ہوتی اس کی زبان سے تو اولاد کے لیے کبھی بد دعا دعی تو ابھی ایک دفعہ آپ نے کچھ عرصہ ہوا پڑھا تھا اخبار میں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ایک شقی نے ایک بدبخت انسان نے اپنی ماں کو مارا شکی کل لوگ ایسے بھی ہیں دنیا. اس نے اپنی ماں پہ حملہ کیا خنجر سے یا چھری سے یا کسی چیز سے تو ماں بیچاری جو تھی پورا یہ پیٹ کٹ گیا آتے پار نکل آئی اور اب لڑکا جب دیکھا نا اس نے خون اور ماں گری تو لڑکا ڈر کے مارے جو بھاگا تو آگے دروازہ تھا تو دروازہ اس کے پاؤں میں اٹکا تو بچہ گر گیا تو ماں وہاں سے چیخ بڑی کہ بیٹا تمہیں چوٹ تو نہیں لگی اندازہ کریں کہ ماں کا تو یہ کردار ہے اور ہمارا کردار کر ماں کا تو اتنا بڑا مقام ایسے تو نہیں اللہ نے فرما دیا ہے حضور پاک کی زبان مبارک سے کہ جنت تحت اقدام اقدامات کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت تو اب جب بی بی نے کہا کہ تائس ابستہ رستہ برباد ہو ہلاک ہو تو بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا کیا بات ہے تو کیا کہہ بھائی امستا کو صاب بدر یعنی بی بی عائشہ نے بھی پہلی بات جو کی ہوئی یہ تھی کہ بی, بی کیا کہہ رہی ہو تو بدری صحابی ہے اصحاب بدر کے بارے میں بھی ایسی کوئی بات کہی جا سکتی ہے کہ خدا اس کو ہلاک کرے خدا اس کو برباد کرے میں مستا کھڑی ہو گئی اس نے کہا عائشہ تمہیں پتہ نہیں کہ کس بات کا میں پتہ نہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں تو پھر بی بی مستا کی والدہ نے بتایا کہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں اور میرا بیٹا مستہ جو ہے یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو آپ پر توہمت لگا رہے ہیں اس لیے میں نے کہا کہ اللہ اس کو ہلاک ہو برباد کرو لیکن بی بی ایشا نے کہا کہ ام مستہ چلو جو ہوا سو ہوا لیکن مستا اصاب بدر میں سے ہے اس کے بارے میں یعنی آپ اندازہ کریں مقام بدر کا اسی طرح ایک حدیث مبارک میں جو صحیح حدیث پاک ہے میرے بدری سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دن حضور پاک نے فرمایا اور یہ بھی واقعہ ہے بدر کے بعد کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی یاری کتاب آپ نے فرمایا کہ حضرت علی فوراً دوڑو فوراً اونٹ لو گوڑے لو دستہ فوجیوں کا ساتھ لو جلدی جاؤ ایک مقام ہے روزہ خاک مدینہ منورہ اور مکے کے راستے کے درمیان روزہ خاک ایک جگہ کا وہاں پر اونٹ پہ سوار ایک عورت ہے جو جا رہی ہے اور اس کے پاس ایک خط ہے کتاب ہے وہ اس کو پکڑ کے لاؤ اور وہ کتاب خط برامد کر حضرت علی فرماتے ہیں بس حضور کا حکم تھا پھر پوچھنے کی تو دیر تھی دیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دوڑے اور اے اسی اودے خاک پہ, پہ پہنچے تو ایک عورت جاتی ہوئے ہمیں اونٹنی پہ مل گئی ہم نے اس کو روک دیا کہ ٹھہرو ٹھہر گئی کیا بات انہوں نے کہا آپ کی تلاشی نے کیا بات آپ نے فرمائندہ ماں کے کتاب ان لے اہل مکیلا اہل مکہ تھا آپ کے پاس خط ہے مکے والوں کے نام میں نے کہا اس سمائی کتاب میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے میں تو مکے سے آئی تھی کچھ مانگنے کے لیے مدینے والوں سے کچھ مانگ ٹانگ کے کچھ چیزیں کپڑا کچھ کھانا پیسہ لے کے جا رہی ہوں اپنی غربت کی وجہ سے میرے پاس تو کوئی کتاب نہیں حضرت علی نے اس کی اونٹنی کو بٹھا دیا صاحبہ کو حکم دیا کہ تلاشی نے سمان کی تلاشی دی گئی سارا سامان ڈھونڈا گیا ایک ایک چیز کو ہلا ڈالا گیا لیکن کوئی خط نہیں تو صاحبہ نے کہا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سنوا کتاب اس کے پاس تو کوئی خط حضرت علی غصے میں آ فرمایا عجیب بات کہہ رہے ہوں مجھے حضور پاک نے خبر دی ہے اللہ اللہ کے نبی نے مجھے خبر دی ہے کہ اس کے پاس خط ہے اور تم کہتے ہو کہ اس کے پاس خط نہیں ہے اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑ کے میں تمہیں فرمایا آپ نے کہ یا امرا بلاہ اجر مجھے خدا کی قسم ہے میں, میں تیرے کپڑے بھی اتار دوں گا پہلے فخر جی کتاب لڑکا لو خط کر رہے تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنا دوپٹا اتارا تو بال تھے اس کے بڑے ان بالوں کے اندر لپیٹ کے تو اس نے اپنے بالوں کا ایک اسٹائل بنا لیا اور اوپر کپڑا ڈال لیا اور خط تو بالوں کے اندر ہے وہاں کسی کا کہ وہ ہی نہیں ہو سکتی. صحیح یہ تھا کہ یہ عورت بھی طوائف تھی یہ عورت جو ہے یہ واقعات بھی طوائف تھی یہ اساب رایات میں سے تھی تو مدینہ منورا میں جب آئی تو حضور نے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو تو اس نے کہا سلا کتلا روسا مکہ حضور مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو تو آپ نے قتل کر دیا آپ نہیں مانگیں گے تو کیا کریں گے آپ کون ہمارے گانے سنتا ہے کون ہمیں پیسے دے گا تو میں تو اب مانگنے کے لیے آئی ہوں کہ بڑے بڑے سردار تو سارے مارے گئے تو اب ہمیں کون بلائے گا کون ہماری مدد کرے گا میں تو مدینے منورہ اس لیے آئی ہوں کہ مجھے کوئی بھ مل جائے حضور کرم اچھا ٹھیک ہے اگر کوئی بھیک مانگنے ہے تو اس کی مدد کرو کوئی بات یہ خط لے کے گئی اصلیت تو پھر ہوتی ہے نا آدمی اپنے جرم سے تو بعد نہیں آتا جتنا ہمدردی کریں جتنا آپ مسل مشہور ہے نا کہ سانپ کے بچوں کو آپ دودھ پلائیں تو یہ تو نہیں کوئی انسان بن جائیں گے رہے گا تو سانپ ہی وہ اپنی جو مقام ہے نہیں بدل سکتا تو اب جناب نا خط جب پکڑا گیا خط لے کے آئے تو خط لکھا تھا ہاتھ ابن نے بلتا صحابی نے حضور نے فرمایا ہاتھے بلتا کو ہاں بلاؤ ہاتھے بلتا ہاں بلائے حضور نے فرمایا تم نے خط لکھا ہے تم نے میرے نبوت کا راز جو ہے وہ کاغروں کو لکھا ہے خبر دی ہے میرے پروگرام کے بارے میں اس نے کہا گیار کہ سنتا میری عرض سننے اس کے بعد جو بھی آپ سزا جاری فرمائے میں حاضر حضرت عمر جوش میں آ گئے کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا یار سن اللہ دعنی اضرب ان کا حادل المنافق حضور مجھے اجازت ہے میں راز کھولا ہے مسلمانوں کے بارے میں دشمنوں کو خبر دی ہے اتنا بڑا مجرم نبی کے بارے میں ایسی بات کر فرمایا یہ تو میرا بدر کا صحابی ہے اور اس کی غلطیاں تو خدا معاف کر چکا ہے اس کا ہم کیا کریں یہ تو وہ آدمی ہے جس کے بارے میں اللہ نے معافی دی نے کہا حضور بات یہ ہے سیدھی سی بات ہے کہ میرے بچے مکے میں ہیں اور میرا وہاں کوئی مددگار نہیں میں نے ایک خط لکھا تھا اور میں اپنے عقیلے اپنے عقل کے مطابق یہ سمجھا تھا کہ اب اللہ کے نبی کا تو مکے والے کچھ بگاڑ سکتے نہیں مکے والے ختم ہو گئے اللہ نے نبی کو اتنی عزت اتنی عظمت اتنی طاقت اتنی قوت دے دی ہے کہ اب مکے والے کیا کریں تو میں اگر ان پر کوئی احسان کر دوں ان کو خط لکھ دوں تو شاید وہ میرے بیوی بچوں کے ساتھ بھی بھلائی کر لیں اس لیے یار سندہ میں نے اپنی اولاد اپنے بچوں کے لیے مجبور ہو کے یہ بات کی ہے اب میری گردن حاضر ہے حضور نے فرمایا صدقہ سادہ کا نے سچ کہا جاؤ نے معاف کر دیا جب تمہیں اللہ معاف کر چکا ہے تم تو بدل سکتے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا بڑا گناہ ہے لیکن وہ بدری ہے بی بی عائشہ جیسی ہستی عظیمہ پہ تومت کا مسئلہ ہے لیکن بدری ہے معافی مل گئی تو بدر کا مقام اتنا بڑا عظیم تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حتیٰ کے اپنا حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ اصحاب بدر جو ہیں وہ غیر بدریین سے افضل ہیں یعنی باقی صحابہ سے افضل ہیں تو جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ کے فرشتوں نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے آسمانوں میں کہ جو فرشتے بدل والے دن اترے ہیں وہ باقی فرشتوں سے افضل ہیں آسمانوں پر بھی یہی فیصلہ ہوا جو آپ نے زمین پر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں اب مدینہ منورہ واپس تشریف لائے ابو سفیان کا بیٹا بھی گرفتار تھا اس جنگ بدر میں ابو سفیان کو جب کہا گیا کہ تمہارا بیٹا گرفتار ہے اور اس کی دیت کے فدیے کے لیے پیسے بھیجو اس نے کہا کہ نہیں میں تو اپنے بیٹے کو فدیہ دے کے نہیں چھوڑا اس نے کیا, کیا کہ ایک آدمی مسلمانوں کا اتفاق سے عمرے پہ آیا ہوا تو بیچارا عمرہ کر ابو سفیان نے کہا اس کو پکڑا ابو سفیان نے اس کو پکڑ کے قید کر دیا اور مدی پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا چھڑانا ہے چھوڑنا ہے تو یہ اپنا بندہ لے لو ورنہ میرے بیٹے کو تم وہاں قتل کر دو اس کو میں یہاں قتل کر دیتا ہوں نے فرمایا کہ چھوڑ دو ابو سفیان کے بیٹے کو بھی چھوڑ دو کیوں بے چارا مسلمان بلا وجہ والی وجہ سے وہ قتل ہو گیا اب کیا بات ختم ہو گئی جنگ ختم ہو گئی ابو سفیان نے اسی دور میں دیکھیں عجیب کتنا سرداروں میں قبائلی لوگوں میں کتنی غیرت اور کتنا غصہ ہوتا تھا قسم کالی کہنے لگا ولہ ہلا اب تصونا اتہ انتقم لگا خدا کی قسم ہے میں حصل جنابت بھی نہیں کروں گا بادما نے کہا یعنی بیوی سے ملوں گا لیکن غسل نہیں کر. نے کہا کہ نہیں اس کا معنی یہ تھا کہ میں خوشی بھی نہیں کروں گا اپنی بیوی سے بھی نہیں ملوں گا جب تک کہ میں مسلمانوں سے بدلا اب کیا ہم نے بیویوں سے ملنا ہے اب کون سی ہماری مردانگی ہے؟ اس نے ایسا ایسا اپنے خاص لوگوں کو تیار کیا اور اس نے دو سو آدمی تیار کیا کہ مسلح اور بڑے جوان اور بڑے چنے ہوئے لوگ کیونکہ سب سردار مر گئے تھے ان کی اولادوں میں سے پھر لوگ نکلے تو ان دو سو آدمیوں کو لے کر وہ نکلا مدین منورہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدرا نے اچھا اسی قزوے کا نام جو ہے ذات بنی اسی کا نام بنی ثویق بھی ہے غزوہ بنی صویق بھی ہے وجہ کیا تھی کہ ابو سفیان بے حد کھجوروں کا ذخیرہ لایا تھا کہ پتہ نہیں ہمیں مدینے کے باہر کتنا دیر بیٹھنی پڑے اس دور میں غذا جو تھی تو یہ ہوتی تھی کہ بھی کھجور سات رکھ لی کو ستو رکھ لیے کوئی آٹا رکھ لیا بس ٹھیک ہے کھجوریں کھائی پانی پی لیا دن گزر گیا تو جب وہ یہاں سے چلے تو ان نے بڑی کوشش یہ کی کہ ہمارے اس حملے کا مسلمانوں کو پتہ ہی نہ چلے اور ہم اچانک مدینے پہ جا پڑے اتنی رازداری سے وہ چلے نہ جی اتنا دور کا راستہ انہوں نے اختیار کیا کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا لیکن جب اللہ کے نبی کا تعلق ہو تو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اس طرح ابو سفیان دو سو آدمیوں کو لے کر مدین منورہ پر اچانک شب خون مارنا چاہتا ہے حضور خود فوج لے کر ابو سفیان کے مقابلے پہ تو جب یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ابو سفیان کو پتا چلا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ودیلے سے چل پڑے ہیں فوج لے کر تو راستے میں ایک مسلمان اس کو مل گیا اس نے اسی کو قتل کیا اور بھاگ گیا کیا چلو میری قسم تو پوری ہو گئی نا مسلمانوں کو مارا تو ہے اور پھر وہ کھجوریں جو تھیں ان کا سامان لے کے جانا بڑا مشکل تھا وہ کھجوریں بھی پھینکی نہ کہا بھی بوجھ ہے نا وہ زیادہ تیز نہیں چل سکتے تو وہ بھی تو اسی لیے صحابہ نے پھر اس کا نام بنی سویق رکھا کہ بھی یہ تو کھجوروں والا غزوہ ہے نا کہ بغیر لڑائی کے انداڑے ہمیں اتنی عطا فرما دی کہ چلو ہم کھجوریں کھائیں گے اس وقت تو کھجور ایک بہت بڑی نعمت سنی جاتی حتیٰ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ما شب آلو محمد آلو محمد بی بی عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم ہے محمد مدنی کے بچوں نے پیٹ بھر کے کھجوریں بھی نہیں کھائیں جب تک کہ خیبر فتح نہیں ہو گیا پیٹ بھر کے ہمیں کھجوریں بھی نہیں ملتی تھیں اسی طرح سیدہ فرماتی ہے کہ شہرن سم شہارن سم شہارن ایک مہینہ کامل گزر جاتا تھا دو مہینے کامل گزر جاتے تھے تین مہینے کامل گزر جاتے تھے حضور پاک کے گیا نو گھروں کے اندر آگ نہیں جلتی تھی بابا نے پوچھا کیا بانا بی بی فرماتی ہے کچھ ہوتا تو آگ جلا کے پکاتے کیا کرتے کیوں آگ جلاتے ان نے پوچھا کہ المومنین پھر گزر بسر کیسے ہوتی تھی فرمایا تبرت او تبرت آ دو کھجور دانے ایک کھجور کا دانا اور پانی کا گھونٹ پی کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے آج خیال ہے ماشاء اللہ آپ کا بازار سے سودا لیٹ ہو جائے نا تو پھر دیکھیں گھر میں آپ کیسے جاتے یعنی کہ نہ ملے صرف لیٹ ہو جائے لیٹ لیٹ ہو جائے نا جی کہ بھائی بلانا تھا شام کو چار بجے اور بیچارے کو کام ہو گیا کسی دوست کے ساتھ بیٹھ گیا ذرا لیٹ ہو گیا پھر جب جا کے انشاءاللہ بیگم صاحبہ تفتیش کریں گی جو پولیس آفیسر بھی نہ کر سکے کسی ایس پی کو بھی وہ تفتیش نہیں آتی جو عورتیں کرتی اس کا اگلا پچھلا خاندان کا چٹھا جو کھول کے رکھ دے گی نا کہ تمہارا تو باپ دادا بھی اسی طرح بوکے ہیں اسی طرح تمہیں دلیل کرنا تھا اسی لیے لائے تھے نا مجھے یہاں مجھے پتا تھا کیا ہو گیا یہاں آ کے تم نے دو آر پڑ لیا تو کیا ہو گیا تمہارے پیچھے والے بھی سارے بھیک مانگتے تھے مجھے پتا نہیں یہ ہماری بیویاں اور یہ ازواج رسول ہیں کہ دو مل کھجورے اس پہ بھی شکر ہیں اس پہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ چلو اتنی تو مل جاتی تھی نا کہ ہم کھا لیتے تھے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد رکھیں یہ عظیم بات سیدہ فاطمۃ الظہرہ رضی اللہ تعالی انہا کا نکاح جو ہے حضرت علی سے وہ بھی بدر کے بعد بی بی فاطمت رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ بہت لوگوں نے مانگا تھا لیکن اللہ کی تقدیر کا اور اللہ کا حکم یہ تھا کہ حضرت علی سے رشتہ ہو اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ تو عجیب واقعہ ہو گیا بی بی فاطمہ زہرہ کے نکاح سے پہلے پہلے کہ میں نے دو اونٹنیاں بڑی ان کو کھلایا پلایا ماشاءاللہ موٹی تازی ان کو تیار کیا ہوا تھا کہ بس رسیاں لیں اور اب میں جا کے دور دور سے لکڑی لاؤں گا اور مدینے کے کی مارکیٹ میں لکڑی بیچوں گا اور پیسے جمع ہو جائیں گے تو میں بی بی فاطمہ سے شادی ہوگی شادی پہ خرچ ہوگا ایسی شادی کروں گا کہ مدینہ پاک میں ایسی شادی نہیں احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر اٹھارہ سمجھ سلسلے کا اٹھارہ حلقہ ایسی شادی کروں گا کہ مدین پاک میں ایسی شادی نہیں حضرت علی رضی اللہ حدن فرماتے ہیں کہ میری بیٹھ بیٹھی ہوئی تھی گھر کے باہر اور حضرت حمزہ رضی اللہ حدیب بیٹھے تھے اور سامنے کچھ بچیاں گانا گا رہی تھیں شراب پی رہے تھے شراب ابھی آرام چوکے ہوا نہیں تھی. میں چلا گیا اپنے گھر میں رسیاں وسیاں ڈھونڈ سامان اٹھانے کے لیے باندھنے کے لیے مجھے کافی دیر ہو گئی تو ان مغلیات میں سے ان بچیوں میں سے گانے والیوں میں سے کسی نے کہہ دیا کہ سردار جو ہوتے ہیں وہ تو اونٹنیوں کے کوہان جو ہے نا ان کو کاٹ کے کباب کھلاتے ہیں اونٹنیوں کے کوہان کا گوشت بڑا نرم ہوتا ہے کباب بنانے کے لیے حضرت حمزہ جی اٹھے نشے کی حالت میں جا کے دونوں اونٹنیاں ذیبیں کرتے دونوں اونٹنیاں ذیبیں کرتی ہیں اور کہا اونٹنے کاٹو اور کباب بناؤ کھلاؤ سب اب جناب وہاں کباب بن رہے ہیں حضرت علی آئے دیکھ اونٹنیاں ذیبیں ہو گئی ہیں گوشت جناب کٹا جا رہا ہے اور آگ جلی ہوئی ہے اور سیخیں رکھی جا رہی ہیں اور بیٹھے ہیں انہیں حضرت علی کہتے ہیں میں تو رو پڑا کہ میرے پاس تو کل جائیداد وہی دو اونٹنیاں تھیں کہتے ہیں کہ میں سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا میں نے کہا یا رسول اللہ ما فعل حمزہ آپ کے چچے حمزہ نے کیا کیا آپ نے کیا چلیں دیکھو تو صحیح حضور کہتے ہیں میں لے آیا حضرت میرے ساتھ آ گئے آگے آئے نہیں آپ کا باپ پک رہے ہیں اور تقسیم ہو رہے ہیں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں حضور نے فرمایا کہ حمزہ ماضا فال اس نے اسے اٹھا کے دیکھا کہنے لگا حل تم اللہ ابھی آبائی معلوم ہوتا ہے کہ تم میرے باپ کے کو ملازم ہو نوکر ہو کیا کہنے آئے کیا بات حضور نے فرمایا علی یہ تو ہوش میں نہیں جو اللہ کے نبی کو نہیں پہچان سکتا تو اس کو پھر اونٹنیوں کی کون سی پہچان تھی یہ بیچارہ تو اپنے ہوش میں نہیں ہے چلو میں بدلا دوں گا اس کے بجائے آپ کو دو اونٹ گیا میں دوں گا اب میں چاچے کو کیا کہوں حضور چونکہ چاچا بھی تو بڑا ہے عزمت ہے نا باپ کے مقام پر حضور چپ کر کے واپس آ گئے حضرت علی فرماتے ہیں چلے میں مسجد نبوی کے دیوار کے ساتھ ماتھا پکڑ کی حضرت گزرے پر علی و کالم آد کی ان نے فرمایا علی کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو میں نے ان کو سارا قصہ سنایا کہ حضور نے مہربانی کی ہے بی بی فاطف تارا کی شادی برازی ہو گئے اب میرے پاس پکا عثمان علی لاتن حضرت عثمان نے فرمایا علی کیوں غم کرتے ہو دولت عثمان کی ہوگی شادی علی کی ہوگی تم کیوں غم تمہیں کیا غم ہے میری دولت کس کام آئے گا میرا سارا گنا میری ساری دولت قربان تو یہ واقعہ جو ہے شادی کا یہ بھی اہم بدر کے بات اور بی بی رکیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جس کی وجہ سے حضور حضرت عثمان بدر میں نہیں گئے کیونکہ جب بدر پہ حضور جانے لگے تو بی بی رقیا بیمار تھی حضور میں برمایا گیا عثمان تم نہ جاؤ تم بی بی رکیا کے ساتھ رہو تمہاری بیوی بیمار بی ہے گھر میں اس کو تکلیف ہے تم ہمارے ساتھ نہ چلو اچھا اس وقت تو گزوائے بدر کا کوئی تصور ہی نہیں تھا نا اس وقت تو کوئی خیال ہی نہیں تھا کہ بدل میں گزوا ہو جائے گا وہ تو تصور اتنی تھا زیادہ سے زیادہ کہ یہ قافلہ ابھی سفیان کا جا رہا ہے اور ہم اس کے قافلے کو لوٹیں گے ان کو پکڑ لیں گے اس لیے کہ وہ ظالم جب ہمیں ہمارے گھر چھین دیے ہمارے مکان چھین دیے ہمیں مکے سے باہر نکال دیا ان لوگوں کا تو مال لینا ہمارے لیے جائز ہے یہ تو اللہ کو منظور یہ تھا کہ بھئی نہیں اب یہ بات جو ہے چاہے مسلمان حق پہ تھے صحابہ حق پہ تھے اللہ کے نبی حق پہ تھے لیکن میرے رب چاہتے تھے کہ یہ فیصلہ ہو جائے اب یہ مار کا بن جائے اب یہ جہاد بن جائے اب یہ غزوہ بن جائے اب یہ ذاتی اغراض پہ باقی نہیں تو بیوں بی رقیہ کا وفات جو ہے وہ بھی غزوہ بدر کے بعد ہو گئی اور حضرت عثمان کی پہلی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئی اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وہی مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر ایک دن سرکار تو جہاں عثمان نے بڑی حضرت میں میری بیٹی لے لو میری بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تو اس سے شادی کر لو بیوی بی افسر سے اس لیے علما نے لکھا ہے کہ دین میں شرم نہیں آج مصیبت یہ ہے کہ ہمیں دین میں تو شرم ہے لیکن بےتینی میں شرم نہیں مشکل یہ ہوگئی اب کرے کیا آج ہمیں دین میں تو بڑی شرم ماشاء اللہ دین میں ہم بڑے ماشاء اللہ مہذب ہیں لیکن بے تینی میں کوئی شرم نہیں مثلاً مثال کے طور پر یعنی آپ اگر ودین جا رہے ہیں ابھی جیسے جمعرات ہے چھٹی ہوتی ہے آدمی ارادہ کر لیتا ہے کہ چلو بی مدینہ پاک کی حاضری ہو جائے مدینہ جا رہے ہوں آپ کی بیوی ہے آپ کے دل میں خواہش ہو جائے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی حاجت پوری کر لوں تو آپ ضرورت نہیں کریں گے کہنے کی راستے میں کہ بیوی کیا کہے گی پاگل ہو گیا کیوں حالانگی حلال ہے بنا حضور نے فرمایا بلا والا, والا قطب جمن چاہے بیوی اونٹ اونٹ کے کچاوے میں بیٹھی ہو خامد کی تمنا ہے تو ٹھیک ہے بلاؤ اللہ تنور <نُورِن> اگر وہ تنور پہ کھڑی ہوئی روٹی لگا رہی ہے خامد کی تمنا چھوڑ دے روٹی جل جائیے نہ ہو کہ خامد کل جہنم میں جل جائے لیکن نہیں ہے اگر آپ اور ہم کوئی بھی آپ میں سے میں ہوں یا آپ ہوں مدینہ جا رہے ہوں راستے میں ویسے نوزب اللہ کی لڑکی مل جائے تو وہ چھوڑے گا وہاں شرم نہیں ہے اپنی بیوی سے شرم یا نہیں ہمیں تو حلال سے شرم ہے دین سے شرم ہے بدینی سے شرم نہیں حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھی دین میں شرم نہیں ہوتا ان اللہ حق حق کی بات ہے کھل کے کرو تو حضرت عمر غصے میں انہوں نے کہا رسول اللہ عثمان نے میرے ساتھ بہت زیادتی نا, کیا بات ہو گئی اس نے کہا حضور بھلا بیٹی والا بھی جا کے کہتا ہے کسی کو کہ میری بیٹی لے لو لیکن میں نے تو خود جا کے کہا کہ میری بیٹی لے لو عثمان چپ جو ہو گئے جواب بھی نہیں دیا نہ ہاں نہ چلو کہہ دیتے میں نہیں لیتا خود نہیں کہنا چاہتے تھے دو دن کے بعد کسی کے ذریعے مجھے پیغام دے دیتے لیکن یہ میری کتنی بڑی توہین ہے کہ میری بات کا جواب بھی نہ دیا جائے حضور مسکرانے لگے فرمایا عمر غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تیری بیٹی کو وہ شوہر دیں گے جو عثمان سے بہتر اور عثمان کو وہ بیوی دیں گے جو تیری بیٹی سے بہتر ہوگی حضرت حضرت عمر کہتے ہیں مجھے سمجھ کچھ نہیں میں نے حضور کے سامنے ادب سے چپ تو کر دیا اب حضور کی بات ہے کون آگے بات کرے لیکن سمجھ نہیں آیا، آپ نے عمر، اللہ تیری بیٹی کو وہ شوہر ہوگا کہ میری بیٹی کا رشتہ مانگ لی بی سے خود شادی کر لی اب مجھے سمجھ آیا کہ تیری بیٹی کو وہ شوہر ملے گا جو عسمان سے افضل ہے اور حضور نے اپنی دوسری بیٹی عثمان کو دے دی پھر سمجھ کہ عثمان کو بھی وہ بیوی بی ملے گی جو تیری بیٹی سے افضل ہے حضرت سیدنا عثمان کا بدر میں نہ جانا بھی اسی وجہ سے تھا کہ بیوی بی رقیہ فوت ہو گئی اور ابھی حضرت بدر سے مدین منورہ واپس پہنچے بھی نہیں تھے کہ بی, بی رقیہ پہلے فوت اور اس دنوں کے بعد بنی کینکا اور انہی ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بنی غطفان بہت بڑا پ اسی کا نام ہے بنی غطفان اور اسی کو کہتے ہیں غزوہ غز ومر ایک کنواں تھا عرب میں تو پانی کے چشموں کے نام ہوتے تھے نا جیسے ہمارے ابھی بھی میں روہی کے علاقوں میں چولستان میں ابھی وہاں پانی کے نام ہوتے ہیں کہ وہاں ٹوبا فلان ٹوبا منٹار ٹوبا فلاں ٹوبا فلاں اس کے نام اسی طرح عرب میں بھی نہ ہوتے ما ما ما فلان، ما فلان تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غذبے کے لیے نکلے تو ماضی امر پیا بنی اچھا خدا کی شان دیکھیں یہ وہی جگہ ہے اور یہ وہی واقعہ ہے کہ جس میں سارے صحابہ دور دور دور دور چلے گئے ایک درخت کے نیچے حضور نے تلوار لٹکا دی اور سو گئے بنی کو جب پتا چلا کہ مسلمانوں کی فوج پہاڑوں چڑھ گئے اب وہ پہاڑوں سے دیکھ رہے ہیں اچھا اسی میں ایک آدمی کی نظر پڑی وہ اونچے بیٹھے تھے پہاڑوں پر کبھی اس درخت کے نیچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے لیٹے ہوئے ہیں اور تلوار درخت پر لٹکی ہوئی ہے اور صحابہ دور دور ہیں ان نے کہا ایو منکو نے کہا کہ آج موقع ہے کون ہے تم میں سے جو جلدی جا کے بدلہ لے لو اگر حضور شہید ہو جاتے ہیں تو بات تو ختم ہو گئی تو ان میں ایک شخص تھا اس کا نام تھا نے نے کہا کہا میں جا اور وہ جناب اتنے دبے پاؤں ایسے طریقے سے آیا چونکہ صحابہ تھکے ہوئے تھے سب درختوں کے لیے اچھا حضور بھی لیٹ گئے حضور بھی آرام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام میں ہیں اور وہ ایستا ایستا آہستہ آہستہ آہستہ ایسے طریقے سے پہنچا کہ کے فوراً تلوار نکالی تلوار کھینچی اور حضور کی آنکھ کھل گئی لگا کہ محمد کہنے لگا اب کون ہے جو آپ کو میری تلوار سے بچا سکے بلائیں اپنے صحابہ حضور نے یوں دیکھا اور فرمایا اللہ پھر اللہ کہنے والا کون تھا محمد پاک بھی کہتے ہو اللہ لیکن کہنے والی زبان بھی تو ہو اسی لیے لکھا ہے نا کہ ایک ہندو تھا اس نے ایک درخت کے نیچے اپنا کچھ سسٹم اس طرح کا سیٹ کیا ہوا تھا کہ وہ درخت کے خاص مقام کے نیچے آ کے کھڑا ہو جاتا اور جب وہ اصل میں سارا سسٹم تھا اور پاؤں سے وہ دباتا تھا لوگوں کو تو پتا نہیں تھا وہ وہاں کھڑے ہو کہتا رام تو درخت سے آواز آتی رام رام رام لوگ کا فیر ہو جاتے ہندوستان دیکھو جی میں نے کہنے تو درخت بولتا ہے ہندو قوم بڑی بکار قوم ابھی تو کھڑی تھا ان کا ایک دیوتا دودھ پینے لگ گیا بڑی عمر میں پیارے کو پیاس لگ گئی یا بچپن میں اس کو پلایا نہیں اور جب تحقیق ہوئی تو جناب نیچے سے پائپ لگائے ہوئے تھے اور دودھ نیچے جا رہا ہے اوپر ڈال رہے ہیں جی دیوتا صاحب پی رہے ہیں اور دیوتا ایسا بھکھا کہ من من دودھ پی گیا ایسی بے وقوف ہے بھائی یہ ہم لوگ ہنستے ہیں ہم بھی تو گیارہویں کا کتنا دودھ پی چکے ہیں وہ ایک مردہ دیوتا کا شو کرتے ہیں ہم تو زندہ پی رہے ہیں نہ جانتے ہوئے کہ یہ ناجائز ہے حرام ہے غلط ہے اس پی رہے ہیں غیر اللہ کے نام پر نظر ہے غیر اللہ کے نام پر منت ہے کیسے ہلال پی رے تو بہرحال یعنی وہ جب آیا تو اللہ والے تھے وہ آئے انہوں نے کہا کیا انہوں نے کہا جی دیکھو درخت راب رام کرتے انہوں نے کہا اچھا ادھر ہو جاؤ تم جا ادھر ہو جا ادھر ہو گیا انہوں نے کہا اب کہو, اب کہو اب کیسے کہے وہ تو ایک جگہ تھی نا وہاں تھا دا سیٹنگ اس کی اس جگہ تھی جب انہوں نے کہا سنو اگر اسی سے کفر و اسلام کا فیصلہ ہے تو میں اللہ کی دب مارتا ہوں اگر پتے پتے سے اللہ کی آواز آئے تو مسلمان ہو جاؤ گے ایسے لوگ دنیا میں ختم نہیں ہو گئے اب بھی اللہ کی رحمت سے ایسے لوگ اگر اللہ والے اور صحیح معنی میں اولیاء اللہ سلحا صالحین نہوں اور سب میرے جیسے ہو جائیں پھر یہ دنیا ذائقہ قائم ہی نہیں رہ سکتی کیونکہ حضور نے فرمایا گی یہ فنا تب ہوگی حتہ لا کالو فل اللہ اللہ جب کوئی اللہ والا نہیں رہے گا پھر دنیا فنا اس کا مطلب ہے کہ اللہ والے ہیں تو دنیا چل رہی حضور نے فرمایا اللہ اس کے ہاتھ سے اور تلوار تلوار تلار گر گئی خود بھی گر گیا حضور اٹھے حضور بار نے تلوار پکڑ لی نے فرایا میں اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا میری تلوار سے اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو کوئی بھی نہیں بچا سکتا آپ اپنے خل احسان سے احسان کرتے ہیں. تو الگ بات ہے ورنہ میں کوئی اب رعایت کا مستحق ہوں اور ورنہ چل جاؤ دوڑ تو آپ نے جب اس کو چھوڑ دیا واپس آیا تو لوگوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا اور اس نے کہا ولہ جب میں نے تلوار کھینچی نا حضور کے قریب کیا تو ایک ایسا خوبصورت جوان اس نے میرے سینے میں اتنے زور سے مارا کہ میں گرا اور میرے ہاتھ سے تلوار بھی ٹوٹ گئی نظر جبریل علیہ السلام اللہ کا فرشتہ جیل اترا انسان کی شکل میں اور اس غالب کو مارا اب جب یہ ہال سنت بن رسفان بھاگ گئے انہیں کہا جی ان سے کون لڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بغیر لڑائی کے واپس اسی میں وہ واقعہ پیش آیا جو بنی کینکا یہودیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اور یہودی بنی کینکا جو تھے ان کا اتنا بڑا چہار دیواری تھی یعنی انہوں نے اپنے پورے ایریے کو باقاعدہ بال سے دیوار سے بند کیا ہوا تھا رات اندر قلعے اندر گھر اندر دکانیں اندر مویشی اندر سب کچھ لیکن کبھی کبھی جو تھے وہ بازار لگاتے تھے بیلے لگتے تھے عرب میں تو پہلے بازار تھیں نا سال میں کبھی بازار لگ گیا تو بازار لگا ہوا تھا ایک مسلمان عورت آئی ایک دکان سے اس نے سونے کی کوئی چیز خریدی وہاں ایک بدبخت یہودی جو بیٹھا تھا اس کو جوش آیا کیونکہ دکانیں یہودیوں کی تھی سونے کی تو اس بدبخت نے کیا کیا کہ وہ عورت یوں بیٹھی ہوئی تھی نا تو دوپٹہ اس کے سر پہ تھا تو وہ بدبخت آیا پیچھے سے اور اس نے اس دوپٹے کو یوں کر کے اتنی زور سے کھینچانا کیا اور چیخ گری گری نکلی جب چیخ نکلی تو کچھ مسلمان قریب کھڑے تھے وہ مسلمان ایک دورا اس نے دیکھا کہ اس نے کہا کیا بات ہے کہا اس یہودی نے ایسا کیا ہے تو اس کو اتنا غصہ آیا اتنا جوش آیا کہ اس مسلمان نے اس یہودی کو مار جب وہ یہودی مر گیا تو یہودی پل پڑے اب مسلمان وہ اکیلا تھا انہوں نے مسلمان کو مار دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں بالکل مارکا آ, آ, کارزار بنا ہوا تھا حضور پاک نے روکا بہرحال وہ عورت بچ گئی لیکن مسلمان بھی مارا گیا ادھر یہودی بھی مارا گیا حضور نے فرمایا دیکھو بنی کہنکا اپنے سرداروں کو بلا اور بیٹھ کے بات بات ہوئی حضور نے فرمایا کہ اگر پہل کی ہے ہمارے آدمی تو مسلمان ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار اور اگر عورت پہ قاتلانہ حملہ کیا ہے یہودی نے اور مسلمان اپنی اس بی بی کو اپنی بیٹی بہن سمجھ کے بچانے کے لیے دوڑا ہے تو پھر ہمارے آدمی نے کوئی زیادتی تھی ہمارے آدمی کا کوئی قصور نہیں ہے آپ قاتل ہمارے سپورٹ انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ ہم تو قاتل نہیں دیتے ٹائم دے آپ نے ٹائم دے دیا تو وہ اپنے قلعے میں جا کے بند ہو گئے اور ان کے پاس اس وقت بھی تقریباً سات سو کے قریب مقاتل، یعنی لڑنے والے لوگ حضور کو پتا چلا کہ وہ تو بند آپ نے فلم پیر سے حصہ کر لیا انہوں نے پیغام بھیجا انہوں نے کہا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس خیال میں بیٹھے ہیں ہمارا محاصرہ کر کے ہمارے تو زیراعت بھی اندر ہے کنویں بھی اندر ہیں کھیت بھی اندر ہیں ہم تو یہاں دس سال بھی اندر بیٹھے ہیں تو ہمیں کیا فرق ہو جائے گا آپ ہمیں مجبور نہیں کر سکتے ہم باہر کم اگر ست کے محتاج نہیں نہ ٹھیک ہے محتاج ہے یا نہیں یا ٹھیک ہے اب ہم نے محاصرہ کر دیا ہم بھی محاصرہ نہیں چکے. پندرہ دن تک تقریباً محاصرہ قائم رہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے دل میں ایسا روپ ڈالا چھو گے اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا روپ ڈالا انہیں کہا جی ہم اترتے ہیں ہم قلعے سے نکلتے حضور نے فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ قلعے سے اترو اور پھر میری مرضی میں جو فیصلہ کروں گا ابول سات سو آدمی قیدی بن کے حضور کے سامنے بیٹھے فیصلہ فروغ عبداللہ ابن اب ابن ابھی سلول ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا بظاہر مسلمان تھا اس کا بنی کہاں سے بڑا تعلق تھا وہ دوڑا ہوا آیا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ احسن علامہ والی مہربانی کرو ان غلام احسان کر دو جب وہ سات سو کے سات سو نوجوان قیدی بن کے خود بیٹھے ہیں آپ کے آگے مہربانی کریں ان کو چھوڑ دیں آپ نے سر ہم ان کو نہیں چھوڑ اس نے ہتھا کہ حضور کا کپڑا مبارک پکڑ اس نے کہا حضور میں تو آپ کے در پہ کپڑا ہوں اور آپ کا یہ کپڑا دامن پکڑ لیا ہے میں تو نہیں چھوڑوں گا مہربانی کریں ان کو چھوڑیں میرا تو کچھ بھی نہیں بچتا میرے حریف حضور نے فرمایا نہیں اس نے کہا سو میں پھر دروازے سے نہیں ہٹوں گا یا تو مجھے مار دیں ایک آدمی کے بجائے سات سو آدمی قتل کر دیا کیا. تو ہمارا تھا. کیا میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی لڑائی نہیں لیکن جب اس نے مجبور کر دیا ہزار نے فرمایا کہ اچھا تمہاری وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا لے جاؤ لیکن بنی کہنا کا گھبرا گئے اور ایسا ایسا انہوں نے بھی خیبر کی طرف نکلنا شروع کیا اور ادھر قریش مکہ نے سوچا کہ اب ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے ہمارا تو کوئی کافلا نہیں جا سکتا تجارت کا شام نہ یمن یمن تو چلو ہم جا سکتے ہیں لیکن شام سے یمن ہم کیسے جائیں تو انہوں نے اپنا ایک اور راستہ اختیار کیا کہ شام سے ہم داخل ہو جائیں عراق عراق سے ہم جائیں شام اے یمن اور یمن سے پھر ہم سیدھا آ جائیں مکہ لیکن وہ راستہ بہت لمبا تھا اس راستے سے قافلے لے جانے کے اخراجات بہت بڑے تھے ابو سفیان نے خیر قافلہ جمع کیا کہ بھئی اب تجارت تو کریں پیسے نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے تو ایک لاکھ در ہم کی تو صرف اس میں چاندی تھی اس قافلے میں اور اتنی خفیہ طریقے سے قافلے کو انہیں روانہ کیا اور چلایا کہ کسی کو خبر نہ چلے اللہ کی شان ہے کہ ایک آدمی تھے نئی میں اپنے اور ایک تھے سلیم اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور شراب پی رہے تھے شراب پیتے پیتے نہیں میں اپنے جو نشے میں آیا تو اس نے کہا بھائی بتایا تمہیں تو کافلا اب جا رہا ہے اور کافلا ایسا سلیم نے اور کھولا اور کھولا وہ کھلتا کیا شرابی آدمی سارے معلومات ہو گیا اس نے مسلمانوں کو خبر کر دی کہ قافلہ حضور نے حکم دیا کہ کافلے کو پکڑ ابو سفیان کو پتہ چلا کہ مدینے کے فوج ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود چل پڑے ہیں تو وہ کافلا چھوڑ کے بھاگ گیا سامان سارا چھوڑ کے بھاگ گیا اس کے بعد اس نے مکے میں بیٹھ کے اب فیصلہ کیا کہ بھئی اب ہمارے پاس کوئی حل نہیں نہ ہمارا راستہ محفوظ ہے نہ ہماری تجارت محفوظ ہے نہ اب تو ہم پھر زندہ نہیں رہ سکتے اب یہ ہے کہ ساری قوت کو جمع کرو اور ایک ہی دفعہ مسلمانوں سے ٹکرا جاؤ تو اس نے احابی، بنو غطفان تمام قبائل کو اکٹھا کیا کہا چندہ کرو ہم اس مسلمانوں پر حملہ کریں اب جنگ عہد کے اسباب پیدا ہونے شروع ہوئے زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی باخر اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستو بھائیو عزیز نوجوانوں دروس سیرت طیبہ کا سلسلہ